گے okay. اور پھر پڑھ لو گے تمہیں پتہ لگے گا صرف نمون میں بتلاتا ہوں پہلی آج سب پڑھ لیجی پہلی آج ہے ترغیب کے لیے کہ یہ آج پڑھ لو یو عد اللہ من ترغیب ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنہوں نے اس مسئلے کو مان لیا اور عامل اس جنہوں نے اس مسئلے کو پھیلایا لہم مخرتم کوجم نظیم یار میں مقدم ہے لهم خاص ان لوگوں کی لی اللہ کی طرف سے بخش ہے تمام گناہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ ان کو بخشش دے دے گا اللہ ان کو بچا دے گا گاجم عظیم اللہ ان کو اجر دے دے گا پھر پندرہ آئے پڑھ لو یادیپ سولہ یادیب ہل منتباد اربانی رزب السلام وہی خروجحمن ظلمات النور جو لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اللہ ان کو مضبوط رکھیں گے توحید پر ایمان پر النور اور اللہ ان کو تاریخی سے نکال دے گا مستقیم اور مضبوط رکھے گا ان کو سرات مستقیم پر پھر انیس نمبر کر لیجیے یا اہلی کتاب جاقم رسولنا فقط جاکم بشیر امت ون نزین اور ہوگو میں بشارت دینے والا ہوں تم کو اللہ تمہیں جنت دے دے گا ون نزیز اور میں ڈرانے والا ہوں تم کو مت کاؤ جہنم میں جاؤ گے یہ بشارت و ترغیب کیا چاہیے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں خدا تمہیں جنت دے دے گا اور تمہاں خدا اور کریم تمہارے گناہ معاف کی جائیں گے آؤ بشارت سن لو Thank uh. you.